الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو لرنرز آج ہم لیکچر نمبر تیرہ کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں اینڈ بفور وی ڈو دیٹ لیٹس پریویس لیکچر لیکچر نمبر 12 اس لیکچر میں ہم نے فالو کرتے ہوئے جو کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کے پروڈینشیل ریگولیشنز تھے جو ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اس کے بعد چند اور ریگولیشنز ہیں جو کہ امپیکٹ کرتے ہیں کنزیومر بینکنگ انڈسٹری کو بیٹ جنرل کنزیومر بینکنگ اور بیٹ کنزیومر فائنینسنگ تو اس میں آگے بڑھتے ہوئے جو پہلا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ اے ٹی ایم آپریشن کے متعلق تھا اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ڈیلیوری چینل کے حوالے سے اے ٹی ایم بہت اہم ہو چکا ہے اور کافی لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں and it is a very important delivery channel and a convenient delivery چینلس for consumers of uh, the banks تو اس کو آپریشنس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک ایسا نیٹ ہے کہ جس میں سارے بینک انوالو ہیں اور ان میں ظاہر ہے ایشوز آتے ہیں اس میں کچھ ہک اپس آتے ہیں اس میں کچھ پرابلمز آتی ہیں تو اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے اور خاص طور پہ جو ہیں ان کو کرنے کے لئے اسٹیٹ بینک کی یہ گائیڈ لائنز ہیں اور اس میں خاص طور پہ اس چیز پہ امفسز ہے کہ بینکس جو ہیں وہ پراپر کسٹمرز کی کمپلینٹس کو یا جو ایشوز آتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر بنائیں اور ڈیڈیکیٹڈ سٹاف اور ڈپارٹمنٹ رکھیں تاکہ کنزیومرز جو ہیں جو کسٹمرز ہیں ان کو اپروچ کریں اور ان کی پرابلمز کو سالو کیا جائے اس کے بعد یہ دوسرا ریگولیٹری ریکوائرمنٹ تھا وہ ای سی بی آئی کا تھا الیکٹرانک کنزیومر کسٹمر انفارمیشن بیورو اس کا بھی تعلق سٹیٹ بینک سے ہے اور یہ ایک سارٹ آف ڈپازٹری ہے جو مختلف کیٹیگریز کے جو کسٹمرز ہیں خاص طور پہ جو بورورز ہیں چاہے وہ کنزیومرز کے ہوں کمرشل بینکنگ کے ہوں یا انویسٹمنٹ بینکنگ کے ہوں ان کی ساری ڈیٹیلز اس کے اندر ہوتی ہے تو اس سے ایک طرح سے جو بینکوں کو اور ایک وہ ملتا ہے سارا بیک گراؤنڈ ان کے ہسٹوریکل ڈیٹا ملتا ہے اور اس ریکوائرمنٹ کی وجہ سے کم از کم بینکس اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وین دے آر گوئنگ ٹو میک امپارٹنٹ ڈیسیجنس فار النگ اے لون ٹو اے کسٹمرس تو یہ جو ڈپازیٹری ہے یہ جو کریڈٹ انفارمیشن بیورو ہے ان کو ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد جو کسٹمر کمپلین کا ریڈریس سسٹم کے متعلق بات کی گئی تھی تو یہ بھی ایک اہم ایریا ہے اور چونکہ کنزیومر بینکنگ خاص طور پہ ایک ماس مارکیٹ والیوم بزنس ہے اس میں نمبر آف ٹرانزیکشنز نمبر آف کسٹمرز ایز کمپیئر ٹو کمرشل اور کارپوریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آتی ہیں ایشو آتی ہیں کمپلینس ہوتی ہیں تو اس کو ایٹ لیسٹ ایڈریس کرنے کے لیے سبسیکوینٹلی ریزالو کرنے کے لیے بینکوں کے پاس پراپر میکینزم ہونا چاہیے کنزیومرس کو پتا ہونا چاہیے they should be very clear on this particular aspect کہ اگر ان کو کوئی گریوانسز ہیں کوئی کمپلینز ہیں یا ایون کوئی فیڈ دینا ہے ٹو ہو آر دا پیپل ان دا بینک ہو آر گوئنگ ٹو ٹین ٹو دیم ٹو ہوم دے کین تو یہ ایک proper اس کے لیے بھی اسٹیٹ بینک کی انسٹرکشنز ہیں کہ کمپلین ایڈریس کرنے کا میکینزم جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تیسرا جو اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ ایکچولی بہت سارے جو دوسرے ایریاز ہیں جہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس میں اسٹیٹ بینک کے علاوہ انٹروین کیا ہے اس میں ہم نے آپ کو بینکنگ بدمنس کی بات کی یہ وہ ایک ادارہ ہے ریگولیٹری باڈی ہے اس کے لیگل اینٹیٹی ہے کہ جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں بینکوں کے درمیان اور کسٹمرز کے درمیان یا ایون دو بینکوں کے درمیان ان کو ریزالو کرا کرا جاتا ہے کاؤنٹر پارٹیز کو بلایا جاتا ہے ان کو آپس میں ریکنسائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کو ایک ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے جو ایک طرح سے آپس میں پرابلمز آ رہی ہیں ان کو سالو کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے بینکنگ کورٹس کی بات کی کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بینکنگ کورٹس اسٹیبلش کیے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر میں جو مختلف خاص طور پہ ریکوری کے حوالے سے یا دوسرے ڈسپیوٹس آتے ہیں وہ عام سول کورٹ سے ہٹ کے ان بینکنگ کورٹس میں اسٹیبلش uh, لے, لے کے جائیں اور ان کا اسپیڈ ہی ہو اس میں ظاہر ہے بینکوں کو ایک طرح سے سہولت ہے کہ وہ جو مارگیجز وغیرہ کو اگر فور کلوجر کرنا ہے تو وہ جا کر اس میں اپروچ کر کے اور اس میں سول کورٹس کے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اسی میں ہم نے آپ سے بات کی جس کے تحت یہ بینکنگ کورٹس اسٹیبلش کیے گئے ہیں وہ بینک فائنانس ریکوری کا آرڈینینس ہے ٹو جس میں سب کچھ بتایا گیا ہے کہ جو کنسرن پارٹیز ہیں ان کے رسپانسبلٹیز ان کے رائٹس ان کو اٹینڈ کیا جا تو یہ جو ایریاز تھے اس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا ہو گیا ہوگا کہ گورنمنٹ اسٹیٹ آف پاکستان ریگولیٹری باڈیز کتنی سیریس uh, ہیں اور کتنی کین ہیں ٹو اٹینڈ ٹو دا پبلک جس میں وہ لیگیلٹی اگر انوالو ہیں چونکہ ایک عام آدمی ایک آن کنزیومر لیگل آسپیکٹس کے حوالے سے ظاہر ہے اس کی پوزیشن وہ نہیں ہوتی وہ ویکر طرف پہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا جو ایک اور ایریا ہے پیمنٹس سسٹم جو بینکنگ کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر یہ بھی وہ ایریا ہے جس کے اندر ضرورت ہے کہ چیزوں کو ریگولیٹ کیا جائے ڈاکومنٹ کیا جائے اور اس کی پروپر اس کا فریم ورک ہونا چاہیے ظاہر ہے اس کا لنکیج اس آسپیکٹ سے بھی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کیا تھا اینٹائی منی لانڈرنگ کا کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پرٹیکولر جو جو بینکنگ میں پیمنٹ سسٹم ہے اس کو اس طرح ارگنائز کیا جائے اس میں رپورٹنگ ریکوائرمنٹس ہیں اس میں دوسری بینکوں کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ اگر اس میں کل کو کسی قسم کی انویسٹیگیشن ہو یا وہ ہو تو سارا ریکارڈ اویلیبل ہونا چاہیے اور ظاہر ہے یہ ایک سہولت ہے جو عام کنزیومر کو بینکوں کی طرف سے جب دی جاتی ہے فنڈس ٹرانسفر کے حوالے سے چاہے وہ انٹرنل ہو یا, ہو, یا ہو یعنی ود ان دا کنٹری ہو یا آؤٹ سائڈ دا ہو تو سسٹم ایک پراپر ہونا چاہیے ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے تو ایک یہ ایریا بھی جس میں گورمنٹ نے ایک طرح سے ایک ریگولیشن بنایا ہے اور اس کو ٹرانسفر کا جو ایکٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کنسرن پارٹیز ہیں ان کو سہولتیں دی جائیں اور ان کے جو رسپیکٹو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں ان کو اسٹیبلش کیا جائے آخری جو اس میں آئٹم تھا وہ تھا اس کا کمپیٹیشن آرڈیننس کا یہ بھی ظاہر ہے ایک امپورٹنٹ آرڈیننس ہے جس میں گورنمنٹ نے جس کے تحت کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان اسٹیبلش کیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ خاص طور پہ کہ جو مختلف ادارے ہیں چاہے وہ بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور انڈسٹری سے وہ جب انٹریکٹ کریں جب اپنی سروسز یا پروڈکٹس لے کے جائیں تو فیئر پریکٹسز ہونی چاہیے کارٹلس کا کانسیپٹ جو ہے کہ جی وہ کارٹل بنا کے کنزیومرس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کمپیٹیشن شڈ بی دیر جس شوڈ بی اے ویلڈ شوڈ بی اے سارٹ آف کمپٹیشن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کنزیومرس ہرٹ نہ ہوں جیسے آج کل یہ چیز بہت آ رہی ہے جو کارٹلس ہم نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا اگر شگر کے ہیں یا فلاور کے حوالے سے ہیں جس میں اس کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اس میں ایکشن لیا ہے اور بینکنگ کے حوالے سے بھی جو پاکستان بینکنگ بینکرز ایسوسیشن اس کے پچھلے دنوں کچھ اسٹیپس تھے جس کو اس کمیشن نے سیریسلی لیا تھا بینکوں کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھیں بینکوں کے ریپرزینٹیو کے ساتھ اور ان کے خیال سے کچھ چارجز جو انہوں نے اپلائی کیے تھے وہ پہلے سے کسٹمرز کو بتائے نہیں گئے تھے اس میں کافی ہیوی پینلٹیز لگی تھیں اور اس میں جو نہ صرف اس میں فائنینشیل آسپیکٹ تھا بلکہ یہ بھی تھا کہ ریپوٹیشنل ڈیمیج جو ہوتا ہے بینکوں کا اس نے بھی اس چیز کو افیکٹ کیا تو اس حوالے سے بینکنگ کا جو سیکٹر ہے اس میں ان کا کمپیٹیشن آرڈیننس کا سیکشن فور اینڈ ٹین اس کو کور کرتا ہے جس میں پروہیبٹیڈ ایگریمنٹس یا دوسرے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے اور اس کو اسٹرکٹلی یہ کمیشن فالو کرتا ہے تو یہ سارے جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس سے اس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گورنمنٹ بانڈس ریگولیٹر بانڈس لیول پہ فیلڈ فار آل اس میں یہ تاثر ہے کہ جی کنزیومر جو ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی اور شی از ان ویکر پوزیشن ٹو سے بینکس کیونکہ وہ بڑے ادارے ہیں ان کے اپنے ایک ریسورسز ہیں ان کی ریچ زیادہ ہوتی ہے تو اس چیز کو جو تاثر کو نہ صرف کم کرنے کے لیے بلکہ المنیٹ کرنے کے لیے مینیمائز uh, کرنے کے لیے یہ سارے سٹیپس لیے گئے ہیں تو اس کے بعد اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اس بریف ری کیپ کے بعد اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ سے آخر میں یہ بتایا تھا کہ ایک یہ جو کنزیومر رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے یہ ایک واچ ڈاگ باڈی ہے جو کنزیومرس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے یہ ایک بڑا ایکٹیو ادارہ ہے اور اس کا ظاہر ہے یہ جو جیسے آپ کے سامنے ویب ایڈریس بھی ہم نے دیا ہوا ہے آپ اس کو اپروچ کر کے اس کے ویب پیج پہ جا کے مختلف ان کے جو انیشیٹوز ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا اب آپ دیکھیں گے کہ پچھلے دنوں اس کمیشن نے ایک بہت اہم کنزیومر فائنینسنگ ان پاکستان کے حوالے سے ایک اسٹڈی اور رپورٹ پبلش کی ہے یہ اویلیبل ہے آپ جا کے ڈاؤن کر سکتے ہیں اس رپورٹ میں اس اسٹڈی میں انہوں نے ایکسٹینسولی ڈسکس کی ہیں کنزیومر فائنینسنگ پاکستان کے انہوں نے اس میں بیک دیا ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیا ہے ظاہر ہے اس اسٹڈی میں اس رپورٹ میں انہوں نے تھورلی بینکوں کے ساتھ انٹرویو کیے کنزیومر کے ساتھ انٹرویو کیے مختلف بینکوں کو انوالو کیا اور جو پاکستان کی میجر سٹیز ہیں لائک like کراچی لاہور اسلام آباد رولپنڈی یہاں پر یہ انٹرویو اور یہ اسٹڈی کے جو وہ تھے کنڈکٹ ہوئے تھے اور اس میں انہوں نے ساتھ ساتھ جو مختلف پروڈکٹس ہیں ان کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے لیکن اس کا جو شروع کا پارٹ ہے وہ جو ہم ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ ایشوز چیلنجز اینڈ وے فارورڈ تو یہ ایک جو رپورٹ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت اہم ریفرنس مٹیریل ہے اور اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ اس کی امپلیکیشن جو کنسرن آپ کہیں کہ جو پارٹیز ہیں اس میں کنزیومر خود اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینکس ہیں ان کے لیے اہم ہیں اس میں اب جب ہم یہ آپ کے سامنے جیسے ڈسکس کریں گے ایک چیز کو اپنے مد نظر رکھنا ہے اٹس اے کنزیومر پرسپیکٹو یہ جو ادارہ ہے یہ کنزیومر کے ایک طرح انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے ایٹ ٹائمز آپ کو فیل ہوگا کہ ان کی یہ جو سارٹ آف فیڈ بیک ہے یا ان کے کامنٹس ہیں یہ بائسڈ ہیں یہاں سوال بائسڈ اور انبائسڈ کا نہیں ہے جیسے ہم نے آپ کو اکثر بتایا اور اکثر ہم نے آپ سے کہا کہ اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے سارے پرسپیکٹیوز کو جب ہم لرننگ کی بات کرتے ہیں جب وہ ہم کوئی چیز اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سارے پرسپیکٹو ہمارے سامنے آئے تاکہ ایک بیلنسڈ ہم ہمارے سامنے آئے اگر ہم نے کوئی ججمنٹ فارم کرنی ہے اس حوالے سے کہ جو لرننگ پروسیس ہے جہاں ہم نے انفارمیشن گیدر کرنی ہے نالج ڈیولپ کرنی ہے انڈرسٹینڈنگ پہ آنا ہے اور بعد میں جو وزڈم پارٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سارے پرسپیکٹو کو بھی دیکھنا ہے اور اس میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کنزیومرز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کہی گئی ہے ہو سکتا ہے اس میں جو کچھ پوائنٹس ہیں اس میں بینکس کہیں کہ جی اس سے ایگری نہیں کرتے دا پوائنٹ از ناٹ ٹو ہیو اے ڈبیٹ آن دس فورم ڈیفینیٹلی ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آگے چل کے لیکچرز میں ہم جو کنسرن کچھ لوگ ہیں جو اہم پوزیشن پہ فائز ہیں بینکوں میں کنزیومر بینکنگ کے والے سے ہم ان کی بھی رائے لیں ان کے بھی کامنٹس لیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں مقصد جیسے آپ کو ابھی کہا گیا کہ وی وانٹ ٹو ہیو اے بیلنسڈ اپروچ ان آور لرننگ وی وانٹ ٹو نو اور اس میں ضرورت ہے کہ ہم جو ایز اے لرنر ان سب چیزوں کو دیکھیں کہ کنزیومرز کیا کہہ رہے ہیں اپنے رائٹس کے والے سے ظاہر ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں بینکس جو ہیں on the other side ان کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں ان کے بھی کچھ لیکن جو عام تاثر ہے جو اس رپورٹ سے آپ کو ملے گا وہ ظاہر یہ کہتے ہیں کہ جو کنزیومرز ہیں دے آر آن دا ریسیونگ اینڈ اب اس سارٹ آف کانٹروورسی میں جائے بغیر ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ فیکٹس کیا ہیں اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا فیکٹس اینڈ اس طرح جو لسٹ آپ کے سامنے ہیں اس کو ہم اب شروع کرتے ہیں اور اس کا جو پہلا آئٹم ہے وہ ہے ہائی انٹرسٹ ریٹ اسپریڈ جب ہم ہائی انٹرسٹ ریٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینکس جو ریٹ چارج کر رہے ہیں اپنے بورس کو لونز پہ اپنے کنزیومرز کو اور جو ریٹ پے کر رہے ہیں پروفٹ کے فارم میں اپنے ڈپوزٹس پہ اس کے درمیان جو اسپریڈ ہے جو گیپ ہے جو الٹیمیٹلی ان کے گراس مارجن کو ریپرزینٹ کرتا ہے کنزیومر کمیشن کے خیال سے وہ بہت ہائی ہے کیونکہ اسپریڈ جو ہائی ہونا ہے ڈیفنیٹلی یہ بات حقیقت ہے کہ یہ ایک لیک آف کمپیٹیشن کو یا لیول آف کمپیٹیشن کی کم uh, ہونے کو ریفلیکٹ کرتا ہے وچ مینس بینکنگ انڈسٹری ان اے وے از ایکسپلوئٹنگ دی کنزیومرس on both sides they are charging more rates on the loans and paying less rate on the deposits تو اس کی وجہ سے اسپریڈ ڈٹرمنٹ ہوتا ہے پھر ظاہر ہے جب اس spread میں سے بینک کی انٹرمیڈیشن کاسٹ نکلتی ہے ان کی رننگ ایکسپینس نکلتے ہیں اور ان کا الٹیمیٹ باٹم لائن جو نیٹ پروفٹ ہے وہ ڈٹرمنٹ ہوتا ہے اب اس کمیشن کے حوالے سے اور یہ ویسے ایک عام تاثر بھی ہے کہ پاکستان میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو یہ اسپریڈ بہت ہائی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے بینکس سے اگر بات کی جائے تو وہ کہیں گے کہ جی یہ جو ہمارے یہاں کی جو بینکنگ جی کی جو اس کو انڈسٹری ہے جو انوائرمنٹ ہے جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کے تحت انفلیشن ریٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ریٹس ان کا خیال ہے کہ بہت نومینل ریٹس ہیں یا یہ جسٹیفائیڈ ہیں اور ڈپازٹ سائڈ پہ بھی جب جاتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ ان کی جو فنڈنگ کاسٹ ہے کیونکہ ان کو اور ایریاز available نہیں ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا تھا یس فار بینکس دس از اے ویری امپارٹنٹ فنڈنگ سورس کاسٹ افیکٹو سورس سسٹینیبل سورس تو اس چیز کو جب بینک دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اگر ان کو اس کی ایڈوانٹیجز مل رہی ہے تو دے وڈ لائک ٹو پرولونگ دیٹ ایڈوانٹیج یہ رپورٹ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ جو سپریڈ ہے جب ہائر ہوگا اور یہ انڈیکیٹیو ہے کہ بینکس جو ہیں ان میں آپس میں کمپٹیشن نہیں ہے اور وہ اس کی وجہ سے یہ ہائر سپریڈ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ چارجنگ مور ان کنزیومر لونز اینڈ پیئنگ لیس آن ڈپازٹس یہ کمپٹیشن اگر بڑھے گا تو اکارڈنگلی اپنی ان کو پرائسنگ کو اس حوالے سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور یہ سپریڈ کم ہونا شروع ہوگا تو جیسے کہ آپ کے چارٹ کے سامنے ہیں اور آگے جو ہم آپ کو کچھ چارٹس کی اسٹیٹس دکھائیں گے وہ بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں دی لیول آف اسپریڈ اینڈ پھر اس اسپریڈ کی کمپیرزن ود دا پیئر کنٹریز گروپ لائک ہمارے اگر دیکھیں تو بنگلہ دیش انڈیا اینڈ سری لنکا کہ اس میں کیا ہیں اور اوور آل ایک نو سال کا ایوریج جو ہے دوسری کنٹریز سے جس میں امیرکا یورپ اور جاپان بھی شامل ہیں بیفور وی ڈو دیٹ دا پوائنٹ اس جو انفسز ہے کہ کیوں بینک یہ اسپریڈ کو کم نہیں کرتے اب جیسے کہ کنزیومر کے پانڈو سے ان کا خیال ہے کہ یہ ان انفیشنسیز کو بھی ایک طرح سے ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آن دیئر پارٹ کیونکہ دے آر انجوائنگ دیٹ ہائر اسپریڈ اور ان کی باٹم لائن امپروو ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان کے شیئر ہولڈرس اور ان کے جو دوسرے ہائر مینجمنٹس ہیں ان کو ایک طرح سے اس کا Uh, ایک پرفارمنس uh, کے حوالے سے ملتا ہے تو دے آر انڈائریکٹلی ناٹ ہیو دا انسینٹو ٹو ریڈیوز دیٹ اسپریڈ لیکن یہ ایک سمپل uh, سی حقیقت ہے کہ اف دے وانٹ ٹو ریئلی ڈو اے بزنس پروفیٹیبلی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاس آن دا بینیفٹ to دیئر کنزیومر اینڈ کسٹمرز دیر آر آلویز اپرچونٹیز پاسبلٹیز ٹو ہیو دس اسپریڈ ریڈیوسڈ یہ ان کے بھی حق میں ہے اور ظاہر ہے اگر کمپٹیشن ٹرو سینس میں پروفیشنلی انٹینسیفائی ہوتا ہے تو وہ اس اسپریڈس کو مینٹین نہیں کر پائیں گے تو یہ بینکوں کے بھی انٹرسٹ میں اگر حقیقت دیکھا جائے کہ وہ اس ہائر اسپریڈ میں رلائی نہ کریں کیونکہ ہائر اسپریڈس پھر کمپلینس کمپلینسی کی طرف ان کو لے کے جاتا ہے اور وہ پھر اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں اور جب انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے کمپٹیشن بڑھتا ہے اور جب مارکیٹ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں تو پھر ان کے لیے اس کو ایڈجسٹ کرنا ان کی پالیسیز کو اور اوور ان کا جو وہ ہوتا ہے مینجمنٹ کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ پھر سامنے ہائی لرٹ ہو کے آتے ہیں یہ جیسے آپ دیکھیں گے اگلا جو چارٹ ہے بہت تفصیل سے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو اس میں کانسیپٹ ہے الٹیمیٹلی ایک اکنامک کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے اس چیز کو کہ نامینل اور ریئل ریٹ کا جو کانسیپٹ ہے جس میں انفلیشن کے ریٹ سے ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے اس چارٹ پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو انفلیشن ریٹ اور اس کے بعد جو آپ نے ڈپازٹ ریٹ ہیں ابیٹڈ ایوریج لینڈنگ ریٹ اور ڈپازٹ ریٹ اس میں دکھائے گئے ہیں تو اس میں جو کانسیپٹ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ریئل اور نامنل کا ہے جگر ہم ان ریٹس کو جب ایڈجسٹ کرتے ہیں انفلیشن کے ساتھ تو پھر ریئل ریٹ آپ کے سامنے آتا ہے اور یہ چارٹ ظاہر ہے بتاتا ہے کہ اوور آل جو لینڈنگ ریٹ جو تھے آفٹر دی ایڈجسٹمنٹ آف انفلیشن دیور most آف دا ٹائم پازیٹیو لیکن جب آپ ڈپازٹ سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ سوائے چار سالوں کے یہ ٹرینڈ آپ کو ریورس نظر آتا ہے اور ود دی ایڈجسٹمنٹ آف انفلیشن ریٹ جو ڈپازیٹرس کو جو ریٹ پے کیا جا رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں وہ پھر نیگیٹو میں چلا جاتا ہے وچ مینس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آفٹر دی ایڈجسٹمنٹ آف انفلیشن کنزیومر ڈپازیٹر از آن دا لوزنگ سائٹ تو اس کو جب اس آپ کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو اور پھر آخری کالم جو اسپریڈ کا ہے اس سے چیز واضح ہو جاتی ہے اور یہ اس رپورٹ کی جو کمیشن کی ہے اس کے اس چیز کو سپورٹ ملتی ہے کہ یس دس اسپریڈ از آن دا ہائی سائڈ لیکن ہائی سائڈ نپسلوٹ ٹرمس نہیں ہے اس کو جب تک ہم کمپیرزن میں نہیں لے کے جائیں گے ہمیں نہیں پتا چلے گا اور اس میں ظاہر ہے جو مختلف کنٹریز ہیں ان کے اپنے ڈیموگرافکس ہیں ان کی اپنی سچویشن ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے بٹ دا پوائنٹ از فرام دا کنزیومر پوائنٹ آف ویو دس اسپریڈ نیڈ ٹو بی ریڈیوسڈ اب جیسے اگلے آپ چارٹ میں دیکھیں گے یہ ایک ہے جس سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اسپریڈ 2008 فروری میں کیا تھا اس سے اگلے میں آپ پیئر گروپ کا جو ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کا انڈیا سری لنکا اور بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا ان سب سے ہائر سائٹ پہ ہے تو اس کمپیرزن کو بھی دیکھنے کے بعد انزادہ ہوتا ہے کہ یس yes, پاکستان میں یہ اسپریڈ ہائی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ گلوبل سارٹ آف کمپیرزن ہے جس میں نائن ایئرس کا ایوریج ہے اور بہت واضح طور پر پاکستان میں جو اسپریڈ ہے ایٹ پرسینٹ تک گیا ہے اس اسٹیٹ سے تو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ اسپریڈ کا جو ایشو ہے یہ الٹیمیٹلی بینک اگر اس کو اٹینڈ کریں گے اور اس کو جب ریڈیوس کریں گے ان آڈر ٹو ایٹ لیسٹ دا کسٹمر اس کا جو امپیکٹ ہے پازیٹیو بھی ہوگا اس لیے کہ پھر ایک جو کسٹمر ہے جو کنزیومر ہے وہ جینلی فیل کرے گا کہ جو بینک ہے اس کو ہمارا بھی انٹرسٹ مد نظر آئے صرف یہ اپنا انٹرسٹ نہیں دیکھ رہا ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دیر از اے نیڈ ظاہر ہے بینکس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان ہائی اسپیڈس کے اوپر وہ فرینکلی ایڈوانٹیج uh, لے رہے ہیں کیا یہ ایٹ دی ایکسپینس آف کنزیومر ہے جو کہ نظر آ رہا ہے تو اس تاثر کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک جنرل پبلک کو اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بینکوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ان کو یہ میسج جانا چاہیے کہ بینکس آر definitely there to facilitate them, to provide them service at such cost which at the same time not only کہ ان کو overburden کریں بلکہ ان کو اس میں بینکوں کا بھی اپنا ہو کیونکہ دیکھیں آپ دیکھیں گے spread کے advanced کنٹریز ہیں it is in the region of 1.5 to 2. جیپان کا سب سے کم ہے. تو کیا یہ صرف کہہ دینا کہ ان کنٹریز mechanism یا ان کنٹریز کا infrastructure. یا ان کنٹری کی اکانمی اس شیپ میں ہے کہ وہ یہ لوور اسپریڈ افورڈ کر سکتے ہیں یہ بات ظاہر ہے اس چیز کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ صاف ہے کہ دیر آر ویز دے آر آر مینس وچ مے لیڈ ٹو دی ڈکشن آف دا اسپریڈ وچ کین الٹیمیٹلی بینیفٹ دا آرڈنری تو یہ ایک اہم ایشو ہے اور ہم نے اس پہ جو تفصیل سے آپ سے گفتگو کی और there is a need for banks to look into this spread rate uh, جو ہے है کو reduce کیا جائے تاکہ اس کا benefit اس کا فائدہ ultimately consumer کو پہنچے next point جو ہے اس میں variable rate کا ہے ایک یہ بھی concern ہے آج کل کے consumer کا اس لیے انہیں environment where the rates are going up deposit rates آپ کہنا ہی جو lending rates ہیں inflation rate بھی on the rise ہے اس میں ریٹ اگر چارج کیا جاتا ہے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کنزیومر لونس کی تو وہ ظاہر ہے جیسے جیسے ریٹ بڑھتا ہے تو بینکس جو ہیں اس ریٹس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں انہوں نے ایک کسی انڈیکس کے ساتھ اس کو لنک کیا ہوا ہے تو اس ویریبل ریٹ کا ان انوائرمنٹ آف انکریزنگ ٹرینڈ ہرٹ کرتا ہے کنزیومر کو اور پچھلے دنوں دیکھا گیا ہے اور یہ کافی کمپلینس بھی آئی ہیں اور اس میں نے اسٹیٹ بینک کو بھی اپروچ کیا آل دو ان مینی کیسز بینکس ڈڈ انفارم دا کنزیومرس دا بارس ہم ریٹ بڑھانے جا رہے ہیں ریٹ بڑھ گیا ہے لیکن اس سے جو ایک جو چیز سامنے آتی ہے کہ عام کنزیومر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے اس کی جو ڈیٹ سروسنگ کیپیسٹی ہے وہ امپیئر ہو جاتی ہے جب ریٹ بڑھتے ہیں اور بینک اکارڈنگلی ریٹ ہائر اس پہ لے کے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ چاہیے کہ is it possible to have a fixed rate وہ بھی چونکہ practically اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر ابھی بینک فورس ہی نہیں کر رہے کہ ریٹس ان فیوچر اور اے نیئر فیوچر نیچے بھی جا سکتے ہیں تو فکس ریٹ کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یو کین ایز اے کسٹمر ہیو این ایڈوانٹیج کہ اگر ریٹ فکس ہے تو وہ اگریمنٹ کے تحت تو اس میں ظاہر ہے چینج نہیں آئے گا بتانے والی بات یہ ہے کہ دیر آر offering to customers the fixed rate at the time of the initiation of the loan but normally and obviously for business and economic reasons those rates which are offered as fixed are higher than the variable rate تو ہوتا یہ ہے کہ اس وقت یہ کسٹمر دیکھتا ہے کہ بھائی میں اس کا لوور ویریبل ریٹ کو آپٹ کر لوں تاکہ دیکھا جائے گا جب بعد میں بڑھے گا اس کا جب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ریٹ بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور ریٹ ہیں تو اس کا امپیکٹ کسٹمر پہ آتا ہے اس کی انسٹالمنٹس بڑھ جاتی ہیں یا انسٹالمنٹ اگر بڑھتی نہیں ہے تو ان کا جو ری پیمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ آگے چلا جاتا ہے تو دیز فیکٹرز الٹیمیٹلی افیکٹ دا کنزیومر دا بور تو اس ویریبل ریٹ کے ایشو کو بھی اگین ضرورت ہے جو فورم ہے اس میں بینکنگ ایسوسیشن ہے اور جو کنزیومر کا یہ فورم ہے میں اسٹیٹ بینک بھی ظاہر ہے کافی ہے آل دو جیسے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک مارکیٹ میکینزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ان ریٹس کے حوالے سے انٹروین نہیں کرتا بٹ ڈیفینیٹلی اسٹیٹ بینک ہیز دا پاور ٹو گو ان دی فیور ان دا سینس کہ جہاں پر وہ دیکھیں کہ کنزیومر کے ساتھ عام پبلک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو دے کین انٹروین بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا نیڈ از دیئر فار دا کنسرن پارٹیز ٹو سٹ ٹوگیدر ٹو ہیو اے کنسنسس انسٹیڈ آف having a sort of dispute کہ یہ جو ریٹ کی اپلیکیشن ہے فکس اور forward کی فلوٹنگ uh, کی وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد جو next item ہے وہ ہے increasingly انفلینشری impact یہ جو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایشو ایسا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا بینکوں سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے یہ تو ایک جرنل اکنامک کنڈیشن ہے انوائرمنٹ ہے انفلوینشری ٹرینڈ کی but this is an issue which is impacting the consumer isme dekha gaya hai ki jab easy credit available hua to zahir hai wo jo concerned consumer goods the jisme gaadiyan thi aur jisme zahir hai kis had tak housing ka bhi context tha aur dusre consumer goods ka tha to usme ye easier availability of credit led to the more demand of these goods aur zahir hai jo ایک بیسک اکنامک فینومنا ہے کہ ڈیمانڈ کے بڑھنے سے ان چیزوں کی پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی اور اس کا انفارچونیٹلی جس کو ہم ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز کہتے ہیں وہ یہ نکلا کہ اس میں بلیک مارکیٹنگ ہوڈنگ بھی سامنے آ گئی اور چیزوں کو ظاہر ہے وہ لوگ وہ اینٹی انٹائی سوشل ایلیمنٹس جو کہ معاشرے میں آپ کے آپریٹ کرتے ہیں وہ کوئک بکس بنانا چاہتے ہیں انہوں نے اس کا ایڈوانٹیج دیا چیزوں کو ہوڈ کیا بلیک مارکیٹ میں انوالو ہوئے پرائسز بڑھنا شروع ہوئیں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ کسٹمرز پہ آیا کنزیومرس کے جو بینکنگ کے تھن پہ آیا ان کی ظاہر ہے جو کیپیسٹی تھی کہ جو کہ بارڈر لائن پہ تھے اور آپ کو جیسے کہ علم ہے اور ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ جب ان کو وہ بینکوں سے لون لینے جاتے ہیں اور ان کے جو یہ ریپیمنٹ پیمنٹ کیپیسٹی ڈیٹرمن کی جاتی ہے لیکن کل کو اگر پرائسز بڑھ جاتی ہیں تو وہ اس میں امپیکٹ آتا ہے ایڈورس امپیکٹ آتا ہے تو اس ٹرینڈ نے بھی یہ ایک ایشو ہے اور بینک اگر یہ کہہ دیں ایوزالو اپنے آپ کو نہیں کر سکتے کہہ کے کہ جی یہ اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے بٹ ان اے وے دے شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ جو ایک عام کنزیومر ہے جو انڈیویژل کنزیومر ہے وہ اگر افیکٹ اس میں ہو رہا ہے تو بینک کس حد تک اس امپیکٹ کو mitigate کر سکتے ہیں اگر الومنیٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت positive message جا سکتا ہے بینکوں کی طرف سے if they are really concerned about this aspect although there are many مینی factors فیکٹرز are involved in this which will uh, of some use to the uh, lowering of the inflation rate ریٹ جو کہ بینکوں کی ڈائریکٹ ذمہ داری میں نہیں آتا اس میں اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی بھی کا عمل دخل ہے لیکن صرف اس ایشو کو ریز کرنے کا مقصد یہی بھی ہے کہ بینکوں کو اس کو ویسے بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ دس از سم تھنگ وچ امپیکٹ دی ریپیمنٹ کیپیسٹی آف دا بارور اگر ایک بینک نے اچھی پروفیشنل اسٹڈی کی ہوئی ہے جو کہ مختلف بینکوں میں کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جو ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور اس ٹرینڈس کو واچ کر رہے ہیں تو دس از سم تھنگ وچ از رسک فیکٹر ایز ویل تو وہ جب اس رسک فیکٹر کو بلٹنگ کریں گے انکریزنگ انفلیشنری ٹرینڈ کو دے ویل بی ان پوزیشن ٹو ڈیولپ اور ڈیوائز دا پالیسیز وچ میں ان اے وے شوڈ بی بینیفیشل ٹو بوتھ دا کسٹمرس کنزیومر ایز دا بینک تو اس کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی چیزیں جو اس پر امپیکٹ کرتی ہیں کہ جب ہم نے گاڑیوں کی بات کی تو اس میں فیول پرائسز بھی اس کے ساتھ بڑھی نیٹ ورک کا آیا کہ جو پاکستان کے جو میجر سٹیز ہیں ایون چھوٹی سٹیز ہیں ان کے روڈ جو تھے وہ سفیشنٹ نہیں تھے اور بہت ساری گاڑیاں روڈز پہ آ گئیں بینکوں کے آٹو لونز کے حوالے سے تو اس کا ایک آپ کہہ لیں ٹریفک کنجیشن کا اس قسم کے سوشل ایشوز بھی سامنے آئے تو ان سب چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے جو الٹیمیٹلی ایکٹ ٹو دی سارٹ آف ووز کہہ لیں یا پرابلمس کہہ لیں جو ایک کنزیومر کو فیس کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جو آئٹم ہے وہ سروس کوالٹی کا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو سروس کوالٹی ہے یہ کنزیومر بینکنگ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اس لیے کہ جو ماس مارکیٹ یا والیوم بزنس ہے اس میں کسٹمرز کو اس والیوم کو ٹینڈ کرنا ان ٹرمز آف چاہے وہ فرنٹ اینڈ پہ ہو یا بیک اپ ہو جس میں ایم آئی ایس کہتے ہیں یہ ایریاز امپارٹنٹ ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے اور اگین دس از اے گرانڈ ریالٹی وچ نو بڈی کین ڈینائی کہ وتھ دی ایڈوینٹ اینڈ ایکسپینشن آف کنزیومر بینک جو تھے بہت سے پریپیئرڈ نہیں تھے انہوں نے شروع میں پرومسز کیے اچھی سروس کے حوالے سے اور اچھی سروس کا جیسے آپ جانتے ہیں دی آر اے نمبر آف کمپوننٹس آف اے گڈ کوالٹی سروس وہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بریفلی ڈسکس کریں گے جبکہ آپ نے اس کو دوسرے مارکیٹنگ کے کورس میں تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوگا کہ کوالٹی سروس کا کانسیپٹ کیا ہے اور خاص طور پہ سروس انڈسٹری میں جس میں بینک بھی شامل ہوتے ہیں کہ اس میں کوالٹی پیرامیٹرس کیا ہیں یا ایشو یہ ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق اس سروس کوالٹی لیول میں کمی آئی ہے ڈیٹریشن آ رہی ہے اور انہوں نے اس کو اگین ڈاکومنٹ کیا ہے فرام ویریئس انٹرویوز اور آگے والی آپ کو ہم سائڈ میں دکھائیں گے بھی یہ ایک وہ ایشو ہے جو کہ اور بھی ہرٹ کر رہا ہے کنزیومرس کو ود دی لاس ان دی کوالٹی آف جو ایک عام کسٹمر ہے اس کو مختلف ایشوز آ رہے ہیں جس میں نان کمپلائنس ہے منتھلی جو پیریوڈیکل اسٹیٹمنٹس کا ملنا ہے اور مختلف چارجز کا لگا دینا جو کہ اگریمنٹ میں شامل نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ بینکس وہ اٹینشن پے نہیں کر رہے بلکہ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے ہیو گاٹ واک ڈاؤن ان دی والیوم آف دس کیونکہ ان کا جو اگر ولیوم بڑھ رہا ہے ان کی مارکیٹنگ ایفرٹ سکسیسفل ہیں ان کی سیلس ٹیم جنریٹ کر رہی ہیں لیڈس اور ریونیو بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو کورسپونڈنگلی جس کو بھی آپ ہم اگر پچھلے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ انٹینڈیڈ کانسیکوینس کا کانسیپٹ ہے کہ سروس کا جو والیوم ہے ان کے بڑھنے سے جو ان کا اسٹرکچر ہے کپیسٹی ہے وہ شاید اس کو کوپ اپ نہیں کر پا رہی تو ضرورت اس چیز کی ہے اور یہ جو کمپلینز ہیں اس حد تک جین ہے اور ظاہر ہے, ہے اور اسٹیٹ بینک بھی اس چیز کو بہت سیریسلی لیتا ہے کہ جو سروس کوالٹی لیولز ہیں جس میں اندر کمپلینٹس بھی شامل ہیں اس کو ایڈریس کرنا پراپر وی میں جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا ضروری ہے آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ دس پرسنٹیج شوز کریڈٹ کارڈ ہائیسٹ اور اس میں آپ کو تھوڑا سا انڈیکیشن ملی ہوگی کہ جو مختلف ایریاز ہے اس میں مختلف نوعیت کی کمپنیز ہوتی ہیں انڈیو اپ ہے پروسیس ڈیلیز ہیں اس میں آٹو لونز ہیں اور کریڈٹ کارڈز ہیں تو یہ کمپلیکس سیچویشن ہے لیکن بینک یہ کہہ کے کہ اپنے آپ کو ابزالو نہیں کر سکتے کہ جی کمپلیکسٹی کی وجہ سے یا والیوم کی وجہ سے یہ دس از پارٹ آف دا ریسپانسبلٹی آف دا بینک ٹو keep on improving یہ بات تو ایک طرح سے کہنا چاہیے نہیں acceptable ہے کہ یہ اگر quality میں ایڈوٹریشن ہو رہی ہے تو should be condoned اور it should be acceptable. A bank should not only maintain at the same time they should try to improve the quality of the service. اس کو بھی ایشوز کے حوالے سے دیکھنا چاہیے اور بینکوں کو جو کہ بہت سے پرو ہیں اس چیز کو امپورٹنٹ اہمیت دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی سروس کو امپروف کرنے اور کسٹمر سے فیڈ بیک خود لیتے ہیں وہ اور آپ کو پہلے بتایا گیا تھا دیر از اے کانسیپٹ آف مسٹری شاپرز ان دا بینک سرویز ہوتے ہیں مسٹری شاپر کی ٹیمز بینکس میں جاتی ہیں وہ کوالٹی آف سروس کو اسرٹین کرتی ہیں ڈاکومنٹ کرتی ہیں پھر رپورٹ دیتی ہیں مینجمنٹ کو تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ایریا کو ایڈریس کرنے کے لیے اس میں جو پرابلمز ہیں ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے بینکس جو ہیں اپنے پراپر اسٹیپس لیں نیکسٹ آئٹم آپ دیکھیں گے ان سولسیٹیڈ کا یا انسولیسیڈ مارکیٹنگ کا یہ کانسیپٹ یہ ہے اور ہم سب شاید اس سے دو چار بھی ہیں آج کل کہ جب اگریسولی بینکس اپنے پروڈکٹس کو مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بعض دفعہ اس چیز کو اوورلک کر دیتے ہیں کہ ایک کسٹمر کو جو اپروچ کیا جا رہا وہ آلریڈی کسی بینک کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اس کے پاس اس بینک کا کریڈٹ کارڈ بھی ہے آٹو لونز بھی ہے پرسنل لونز بھی ہے اینڈ پاسبلٹی اگر اس کی کپیسٹی ایسی ہے ہاؤسنگ لون بھی ہے لیکن دوسرے بینک کے ریپرزینٹیو اس کو اپروچ کرتے ہیں اس کو ارج کرتے ہیں اس کو نا وہ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بیٹر ٹرمز دیں گے ہمارے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ آپ اس موجودہ آپ کے بینک سے بہتر ہیں تو وہ ان کو اس طرح ایک طرح سے فالس پرومسز کر کے اپنی سیلز فگر کو امپروو کرنے کے لیے جس میں ظاہر ہے یہ انسینٹو ہوتا ہے ان کو سیلز کو بڑھانا زیادہ کریڈٹ کارڈ سیل کرنا زیادہ لونز کو پروموٹ کرنا تو ایک یہ بھی ایک رجحان دیکھا گیا ہے ایکسیڈنٹ دیکھا گیا ہے آن پارٹ آف دا بینکنگ سیلز ٹیمز مارکیٹنگ ٹیمز ٹو کیپ آن کانٹیکٹنگ دا کسٹمرس ٹو ہیو سیلس یہاں ضرورت ہے ایک امپارٹنٹ ایک اہم ایکٹیو ایم آئی ایس کی اور خاص طور پہ اگر آپ سی آئی بی کی مدد لیں تو آپ کو ویسے بھی بینکوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک کسٹمر نے کہاں کہاں سے کیسے اس میں ظاہر ہے ایک اسپیسیفک بینک کا نام نہیں ہوتا ایک اوور پروفائل ہوتا ہے اس کنزیومر کا مختلف آؤٹ کے حوالے سے تو اس کو اگر یہ بیس بنائیں تو کم از کم اس کسٹمر کا جو ایکس یا وائی کسٹمر ہے ان کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ اوور لیول تو نہیں ہے تو اس کو اپروچ نہ کیا جائے یا اگر آپ بیٹر ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھنے دینے کی پوزیشن میں ہیں بھی اس کے لیے ایک پراپر طریقہ ہے آپ کراس سیلنگ کرتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں اور یہ دوسری بھی انڈسٹریز میں دیکھا گیا ہے کہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے اور ایک گیون انڈسٹری کا جو پروڈکٹ ہے یا کمپنی ہے اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہی ہے یہ جانتے ہوئے کہ اس کا یہ پروڈکٹ دوسرے اس کے کمپیٹیٹرس آفر کر رہے ہیں تو so there is a way of approaching the customer instead of just keep on پٹنگ pressure unsolicited یہ ویسے بھی نان professionalism کی طرف اشارہ کرتا ہے there is a need for the banks to improve upon دس things اور اس میں جو پہلا جو میں سمجھتا ہوں اور آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا تو جو ان کی سیلس ٹیمس ہیں جو مارکیٹنگ ٹیمس ہیں جن کو انسینٹوس ہیں جن کو ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں ان کو بھی کس طرح آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے گروم کرنا ہے تاکہ وہ ایک پروفیشنل طریقے سے اس چیز کو اپروچ کریں اور یہ تاثر نہ لیں کہ کسٹمر اگر پرٹیکولر کسٹمر از بینگ ہر طرف سے اس کے اوپر ایک پریشر آ رہا ہے کہ یہ میرا پروڈکٹ لو میرا سروس استعمال کرو تو اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں پھر وہ ایلیمنٹ بھی ہیں جیسے کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بینکس جو ہے اپنا انفلوئنس یوز کرتے ہیں اور کسٹمر کو کنزیومر کو ایک طرح سے فورس کرتے ہیں کہ جو ان کی پریفرنس ان کی چوائس پہ چلیں کہ جیسے انشورنس کمپنی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ایک بینک کہتا ہے کہ جی فلانگ کمپنی سے آپ نے انشورنس کرانی ہے اس سے نہیں کروانی تو یہ بھی ایک ایسا آسپیکٹ ہے جو کہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے دیر شوڈ بی ا فری اور جس میں کسٹمر کو چوائس ملنی چاہیے کہ اس میں جہاں اس کو پریمیم کا ایڈوانٹیج ملتا ہے اور دوسری چیزوں کا نیکسٹ آئٹم از lack of کنزیومر ایجوکیشن یہ باہر پہلے بھی ذکر ہوا ہے اور ہم نے کنزیومر رائٹس کے حوالے سے بھی اس میں بات کی تھی کہ جو کنزیومر ایجوکیشن ہے جو اویئرنیس ہے اس کا لیول جو کہ ہونا چاہیے کیپنگ اسائڈ دا فیکٹ کہ جی ہماری کنٹری میں لٹریسی لیول لو ہے لیکن اسٹل آن پارٹ آف دا بینکس دیر ریسپانسبلٹی فار دم ٹو میک دا کنزیومرس اویئر ان سمپل ٹرمس اگر ان کو نہیں ہے تو ان کو بتائیں اس کا میکینزم ہے بروشرس کے تھرو مختلف ویب سائٹ پہ اگر نہیں اویلیبل ہے تو ایون برانچ کے اندر ایسا آپ کہہ کہ جو ایڈوائزری اسٹاف ہونا چاہیے کہ وہ کسٹمر کو ایجوکیٹ کرے ان کو بتائے کہ جی یہ جو پروڈکٹس یا سروسز آفر کیے جا رہے ہیں یا کسٹمر ایک ڈیسیزن لینے جا رہا ہے اس کی پروز اینڈ کونس کیا ہیں اس کو اگر بینیفٹ ملیں گے تو اس کے نیچر کیا ہوگی تو یہ جو ایک ایجوکیشن کا آسپیکٹ ہے اویئرنیس کا آسپیکٹ ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس میں پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ بہت پلین اور سمپل ٹرمز میں اس میں ٹیکنیکل جارگنز استعمال نہیں ہونے چاہیے اس میں سمپل لینگویج میں آپ اپنے کسٹمر کو بتائیں پروسپیکٹو کسٹمر کو یہ یہ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن تاکہ وہ جو اس میں فیصلہ کرے جو اس کی ججمنٹ ہو وہ انفارمڈ ہونی چاہیے وہ ان آپ یہ کہہ لیں کہ اٹ شوڈ ناٹ ہی اور شی should بی ان اے پوزیشن ٹو یہ اسی وقت پاسبل ہوگا کہ جب آپ نے کنزیومر ایجوکیشن کے کانٹیکٹ میں ان کو سارا کچھ ڈیٹیل سے بتایا ہے اور اس میں ضرورت ہے ایک ایسی باڈیز کی جو اس میں پروپوزڈ ہے ہم نے آپ کے ساتھ پریویس لیکچر میں ڈسکس کی تھی سی ایف پی اے ان یو ایس اے وہ ایک ایسا فورم ہے کہ جو الٹیمیٹلی پرپوزڈ ہے ابھی پاکستان میں بھی اس لائنس پہ ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ جو کنزیومر کو ایجوکیٹ کرے خاص طور پہ جو بینکنگ کے جو کنزیومرز ہیں کسٹمرز ہیں ان کو ایجوکیٹ کرے ان کی اویئرنیس میں اضافہ کرے نیکسٹ آئٹم ہے پور انفارمیشن ڈسکلوجر پریکٹسز یہ بھی کنزیومرز فیوز کرتے ہیں کہ بینکوں کے اندر ایک بہت سیکریسی کا کلچر ہے ان سے کوئی انفارمیشن لی جاتی ہے چاہے وہ بہت انسینسٹیو یا عام نیچر کی بھی ہو تو وہ انفارمیشن نہیں دی جاتی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کانفیڈینشیل ہے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے حالانکہ یس اٹ از پارٹ آف دی رسپانسبلٹی آف اے بینک ٹو کیپ کانفیڈینشیل دی افیئرس آف دا کسٹمر کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کیے جائیں دس از اے ویری امپارٹنٹ آبلیگیشن اینڈ رسپانسبلٹی آن پارٹ آف اے بینکر بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر سرٹن انفارمیشن اف دے آر اویلیبل ان دا پبلک ڈومین اور اگر وہ بینکر کے پاس ہیں اور اس کا کسٹمر یا کنزیومر اس کے پاس آ کے وہ لینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پرووائڈ کرے اس میں اس کمیشن کی جو رپورٹ میں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ جب انہوں نے اس رپورٹ کو پریپیئر کرتے وقت جب بینکوں کو اپروچ کیا تو ان کو انفارچونیٹلی رسپانس پازیٹو نہیں ملی بینکس فار ریلیکٹنٹ ٹو پرووائڈ دیم دا نیسسری ڈیٹیلز اور ڈیٹا بینکس وار ان اے وے not ناٹ کوپریٹنگ ود دیم ان موسٹ آف دا کیسز ایز دے سے ان دا رپورٹ تو وہ کہتے تھے جی یہ تو ہیڈ آفس میں آپ کو ملے گی ہیڈ آفس آپ چلے جائیں برانچز میں رسپانس نہیں دی مقصد یہ ہے کہ ایون وہ انفارمیشن جو کہ کسٹمر سے اپنے متعلق ہے جس کو ہم کریڈٹ وردینس رپورٹ کہتے ہیں سی آئی میں جو اویلیبل ہے ایون اس کی بھی کسٹمرس کو کنزیومرس کو نہیں پرووائڈ کی جاتی تو ایک یہ ایک پور انفارمیشن ڈسکلوجر پریکٹسز ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے بینکرز اگر فیل کرتے ہیں کہ یہ گریوانسز جو ہیں اس حوالے سے کنزیومرس کی جینوئن ہے اس کو ٹینڈ کیا جائے اینڈ ریمیننگ ود ان دی پیرامیٹرز آف کانفیڈینشیلٹی شوڈ پرووائڈ دا information required by the consumer, it will add to the confidence level, trust level of the customers for their bankers. Eighth item, which is losing competitiveness in the international trade. What is the purpose of this? This GATT agreement, hai, General Agreement for Trade Services. This is PAKISTAN, which signatory and member. Hai, کہ آپ نے جو فائنینشیل سروسز بھی ہیں جس میں اور بھی سروسز شامل ہیں ادر دین پروڈکٹس اس کو آپ نے فریلی جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے تو پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فائنینشیل سروسز امپورٹ کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے ایکسپورٹ کی طرف کم ہے مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو بینکس ہیں ان کی جو کمپیٹینسیز ہیں ان کا جو لیول آف ایکسپورٹیز ہے وہ اس حد تک نہیں ہے کہ وہ اپنی سروسز کو باہر لے کے جائیں جس میں پاکستان کے لیے اپنی گورنمنٹ کے لیے اپنے ملک کے لیے فوراً ایکسچینج کریں اس کی وجہ اس رپورٹ میں یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے پاس انسینٹیو نہیں اس لیے کہ ان کے سپریڈ آلریڈی اتنے ہائی ہیں وہ انسینٹیو فیل ہی نہیں کرتے کیونکہ ظاہر ہے جب باہر جائیں گے تو وہاں پر کمپٹیشن بھی ہوگا بہت ہائی لیول کا پروفیشنلزم ڈیمانڈ ہوتا ہے تو اس ہائی سپریڈ کی وجہ سے وہ ڈس انسینٹو ہے تو یہ لنک اسی پہلے پوائنٹ سے جا کے ہو جاتا ہے کہ جو ان کی کمپٹیونیس ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے اور ان کو چاہیے کہ جب وہ اس طرف توجہ دیں اور اس میں ظاہر ہے ایک عام جو پبلک کا جو ممبر آف دا پبلک ہے اس کو وداؤٹ ایڈورسلی امپیکٹنگ دم دی شوڈ ٹرائی ٹو امپروو دیئر دس آسپیکٹ جو کہ ان کو پھر ہیلپ کرے گا اور اس کا انڈائریکٹلی فائدہ ایک عام کنزیومر کو لوکل انٹرنل سیکٹر میں بھی ہوگا اس میں جو نیکسٹ آئٹم ہے انٹیمیڈیٹنگ ریکوری پریکٹسز یہ بھی ایک اہم لیٹلی ایشو آیا ہے کہ جیسے جیسے بینکوں کے لونز ڈیلیکوئنٹ ہونا شروع ہوئے ہیں اور خاص طور پہ اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب اوورویو ویو لے رہے تھے اس کا جب کنزیومر بینکنگ انڈسٹری کا جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ اب ڈیلیکوینٹ ایڈوانسز کا ریٹ کنزیومر کا 5.6 تک چلا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بینک کا کلیکشن ڈپارٹمنٹ کے بعد جو ریکوری ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو ہے ٹیکٹس جو استعمال کر رہا ہے ان کی جو پریکٹسز ہیں انفارچونیٹلی دے آر ناٹ ریفلیکٹنگ ویری پازیٹیولی آن پارٹ آف دا بینکس یہ ایک حقیقت ہے اس کا بڑا اخباروں میں بھی چرچا ہوا ہے تذکرہ ہوا ہے کہ وہ بہت ان کی جو ریکوری ٹیمز ہیں وہ بہت ایک uh, ایسی اپروچ کے ساتھ جاتی ہیں کہ جو کہ نان پروفیشنل ہیں وہ ہراس کرتے ہیں لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں لوگوں کو جا کے تھریٹ کرتے ہیں ریکوری کے لیے اور حالانکہ جیسے آپ کے سامنے سلائڈ پہ ہے ان کے پاس یہ رائٹ یا اتارٹی نہیں ہے اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے ریکوری کے لیے کہ جی آپ تین نوٹسز دیں ان گون پیریڈ کہ اگر کوئی کسٹمر ہے جو لون میں ڈیفالٹ کر رہا ہے اس کی سٹالمنٹ نہیں آ رہی ان تین نوٹسز کے بعد پھر بینک کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ پروسیڈنگس کو شروع کریں لیگل پروسیڈنگس کو بینکنگ کورٹ میں جائیں جس طرح آپ کو پہلے بتایا گیا لیکن اس کے وقت اس وقت بھی یہ ان کو رائٹ نہیں ملتا کہ وہ فزیکلی جا کے کسٹمر کو پروچ کریں اس کے گھر پہ جائیں یا اس کے آفس میں جائیں تو یہ انٹیمیڈیشن کا ایلیمنٹ ہے اور اس نے بہت سے بینکوں کی ریپوٹیشن کو کسی حد تک امپیکٹ کیا کیونکہ دیکھیے اس کا تعلق آپ کہہ لیں کہ گڈ کارپوریٹ سٹیزن شپ کے ساتھ بھی ہے سوشل ریسپانسبلٹی بھی آتی ہے ایک بینک کی کہ وہ اس کانٹیکسٹ میں اپنے ڈیلیکوینٹ کسٹمرس کو کس طرح ٹریٹ کر رہا ہے یاد رکھیے کہ سارے ڈیلیکوئنٹ کسٹمرس ڈیلیبریٹ نہیں ہوتے ان کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی بلکہ اس میں آپ دیکھیں کہ بعد کے جینوون کیسز ہوتے ہیں اور وہ کسی وجہ سے جو حالات ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں اگر ان چیزوں کو ریلیشن شپ کے اندر ایک ڈیپتھ ہے تو انڈرسٹینڈ کریں گے اور آپ آگے بھی دیکھیں گے کہ یہ وہی اس میں کچھ اور ہائی لائٹس کیے گئے ہیں جو بینکوں کی یہ پریکٹسیز ہیں اور ریکوری ٹیمز کو بہرحال کسی حد تک اور اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ بینکوں سے باہر کے لوگ ہوتے ہیں ایکسٹرنل ایجنسیز ہوتی ہیں اور ان کو کمیشن کا ان اوے انفارچونیٹلی لالچ یا ہوتا ہے ریکوری کے والے سے تو اس لیے وہ اس قسم کے اس میں آتے ہیں اب آخری جو اس رپورٹ نے ہائی کیا ہے وہ ہے ویکنیسز ان ریگولیٹری فریم اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق یہ جو سارے ایشوز آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے ان کا خیال ہے کہ اگر ریگولیٹری فریم ورک کو اسٹرینتھن کیا جائے اس کو امپروو کیا جائے اور اس میں بہت سارے جو ایریاز ہیں جو کہ اس کی پرویو میں نہیں آ رہے یا کیپچر نہیں ہو رہے اس کو انکلوڈ اگر کر لیا جائے تو یہ جو فریم ورک اگر امپروو ہوگا اوور آل تو so it will help to address these issues, ریونسز which has been highlighted. اب ظاہر ہے یہ ضرورت ہے کہ جو دونوں کاؤنٹر پارٹیز ہیں اس میں ریپرزینٹیو یہی جیسے کمیشن ہے اس کے لوگ ہیں بینکوں ہیں بینکرز ایسوسیشن ہے اس میں ٹریڈ باڈیز ہیں چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں ان کو انوالو کیا جائے اور ملک کے ادارے اس کانٹیکس میں اسٹیٹ بینک از آلویز ویری ریسیپٹیو they always want کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا آرڈنری کنزیومر شوڈ ناٹ بی افیکٹڈ بائی وٹ دا بینکس آر تو اس میں اسٹیٹ بینک نے بہت واضح گائڈ لائنس دی ہوئی ہیں تو اگر کوئی یہ کولیکٹو فورم اس چیز کو ڈیولپ ہو اور یہ بتائے کہ ان کو framework کو ریگولیٹری فریم ورک کو کس حوالے سے کس ایریاز میں امپروو کیا جا سکتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں اور جہاں کمی ہے اور جو چیز اگر زیادہ جو افیکٹ نہیں افیکٹو نہیں ہے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے تو ان چیزوں کو جب مد نظر رکھا جائے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ امپارٹنٹ چیز ہے کہ یہ ہیلپ کرے گی اس ایڈریسز کو تو جو کنسرنز ہیں خاص طور پہ اگر دیکھیے کنزیومر ہے آپ کا جو کسٹمر ہے اف ہی اور شی از فیسنگ لاٹ کنسرنز اینڈ ایشوز تو اس کی ریلیشن شپ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک لیول وہ نہیں ہوگا اس میں ڈیپتھ نہیں ہوگی اس کے اندر انٹینسٹی نہیں ہوگی لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں آپ انیشیٹو لیں ایز اے بینک یہ میں طرح سے ہمارا سجیشن ہے اور ان کو یہ تاثر دیں کنزیومرس کو کہ دے آر ان اے وے ناٹ لیفٹ اے لون ان دس اس کو جب ہم مد نظر رکھیں گے ریگولیٹی فریم میں جیسے میں نے آپ سے کہا اسٹیٹ بینک از ویری ریسیپٹیو اینڈ دے آر ریڈی ٹو لسن لیکن ضرورت ہے ایک جوائنٹ کلیکٹو فورم کی جو کہ مل کے ان چیزوں کو اٹینڈ کریں اب ان سارے اگر ہم دس پوائنٹس کو مد نظر رکھیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ ایک یا دو پوائنٹ جس میں خاص طور پہ انفلیشن کا ہے وچ از ناٹ پرٹیننگ ٹو دا بینک اٹ از ان اے وے آؤٹ سائڈ بٹ اگر اس کو ہم میکرو ویو لیں اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک کنزیومر کے انٹرسٹ کی اور کسی ایک خاص بینک کی اپروچ کی کہ وہ مارکیٹ میں کس حد تک اپنے کسٹمر کے حوالے سے جو اس کی سٹینڈنگ ہے جو اس کی ریپوٹیشن ہے کتنی پازیٹیو ہے تو اگر وہ ان ایریاز کو یہ جانتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے اس میں نہیں ہے لیکن اس کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو اٹ ول گیو اے ویری پازیٹو and کلیئر میسج کہ ہاؤ سیریس دے آر ٹو امپروو اس کے ساتھ ہم آباد کا lecture کنکلوڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو آپ کے ساتھ ٹاپکس شیئر کریں گے وہ اس کا کانٹیکس یہی ہوگا لیکن اس میں ہم جو سنگاپور کی جو بینکنگ ایسوسیشن انہوں نے ایک کوڈ آف کنزیومر بینکنگ ڈیولپ کیا ہے وہ اس کی ہم کچھ ہائی لائٹس آپ کیا شیئر کریں گے جو آپ کو ایک کانٹیکٹس دیں گے اس ایشوز کو جو ہم نے پاکستان میں ڈسکس کیے ہیں تو ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ